ظاہر دا مارم بیدا چیز بیمار تب بیا بیتل قل تکلیب جوڑی گی دا ذکر کئی جواز او مندوبیت جب بیا بیا میراران تقرار ترکیس بیمار پرسی کول دا ثابت او سو دا جو سواب دی دا حدیث مختصر دے دی. بخاری دویم جل شپک سوا یونوی کی پینتس و یونوی دویم جل پینتس و یونوی کی بیمفرصد را دی غازی خان تک کے جدید رچو پھک حل <سؤال> رقبانی کار لما اسی بسن میں آس کر چل گئے ساد ر ہو پنگ خان تک کے رماش سڑی حضرت رکھ اندام رگو نظر تارک لری پاک حل رکبانی پزربا لے رسو خیمتن خیمت مسجد مسجد و حرف نبی السلم خدمان خیمف جماعت کی متبادل مسجد نمارات مسجد نبوئی راہم دادی کرکئی علمام دادی کرکئی خود یا مسجد امرات امول سلات ردن ہو دے خند مسجد ڈر ہو جما دو خندق مقام نا تو مسجد امرات اگر موزات ساد ملاقات کے نے کریوں یا پایک مراد خیمے کی تکرار دے یادب تناسب پدی سدے بابر مرار رضی من فوس کی نبی اللہ من محمد من محمد تو یعنی معمولی بی چلے معمولی بیماری دوائی کی تکلیف نسرک دماغ